بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اللهم إنا نسألك العفا والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعته وقلوبنا بمعرفته واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وقل لنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 جنت کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں اور یہ فرشتوں کا استاد بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا سور بقرہ آیت نمبر چونتیس وہی رقم اکتس جدول اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جدو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابا وسطرہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وہ من نمین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا سور آراف کی آیت نمبر بارہ میں ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا قولا رب نے اللہ اذ جدہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو, تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہنے لگا کال وہ بولا انا خیر من ہوں میں اس آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ خلق تو سلاۃ وسلام کو مٹی سے بنایا جب اس نے یہ متکبرانہ قول اور حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی تو رب نے اس سے فرمایا کالا اشارت فرمایا فہ بے تو یہاں سے دور ہو جا اتر جا فواں یا کون لک ان تکبرفی ہا تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرے فخر تو یہاں سے نکل اناغرین بے شک تو زلی میں سے ہے اور سورہ ہجر کی آیت نمبر پینتیس میں ہے وہ ان علیہ کا لانت اللہ اور بے شک تج پر قیامت کے دن تک لعنت ہے تو چونکہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ لانتی ہو گیا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 تو اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح روکوں گا کہ میں سراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور جو اس راستے پر چل رہا ہوگا اسے بہکاؤں گا اور اسے سرات مستقیم سے دور کر دوں گا مم پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا خلف ہند اور ان کے پیچھے سے آؤں گا ایمان اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا وان شما اور ان کے بائیں طرف سے ہوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں سمتوں سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اکثر احمد ارے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا بات میں ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کلام سنا فرشتوں نے گفتگو سنی تو پڑے اور ارض کی ایمال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 وہ بولا اور ضرور بزرور میں انہیں گمراہ کروں گا بہ کاؤں گا اور ضرور بزرور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاوں گا شیطان کے وسوسوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان کو لمبی امید دلاتا ہے ابھی میں گنا کرلوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا بولا اور ضرور بر میں انہیں حکم دوں گا گنا کرنے کا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 اس آیت کریمہ میں وہ تمام زینتیں شامل ہیں جو کہ حرام ہیں حرام زینتیں حرام زینتیں کرنا در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے, عراب کی آیت نمبر میں ہے کہ جب شیطان نے یہ چیلنج کیے ہے اور کا میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے شاک فرمایا کون مز او محمد یہاں سے نکل جا زلیل و رسوا ہو کر کارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل لمن ہم جو کوئی تیری پیروی کرے گا جو کوئی تیرے وسوسوں کا شکار ہوگا جو تیری باتیں مانے گا لم ل جہنمن کم اجمائین تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا مکنوں پیارے بھائیوں اور بہنوں ان تمام آیات سے معلوم ہوا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 لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس وسوسے دینے والے خناس کے شر سے من شر الوسواس وسوسے دینے والے الخناس خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر موقع پا کر پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے اللہ وسف صفی سدورس وہ جو لوگوں کے سینوں میں شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اسی طرح سور انام آیت نمبر ہے سو بارہ میں ہے وہ کزا شیاتین الجنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا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 اما شیطان <نَزْغٌ> اور اگر شیطان تجھ پر وسوسہ ڈالے پست بہ تو اللہ کی پناہ مان جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے یا شیطان حملہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً رب کی طرف رجوع لائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے ان سمی ان علیم بے شک وہی سننے والا علم والا ہے ان اذا من الشیطان متقین لوگوں پر جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تدک کرو تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فعدہ مب سرون جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطانی وسوسوں سے وہ بچ جاتے ہیں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 سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میں ہے بقال شیخان خدی المر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی اب جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدہ واد الحق بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا واد لک تو اور میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دیں میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے وما کان علی علیہ سلطان مجھے تم پر کوئی قابو نہیں تھا میں تمہیں زبردستی گنا نہیں کرا سکتا تھا اللہ انداؤ مگر یہ کہ میں نے تمہیں گنا کی دعوت دی پستا جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تمہاری مرضی تھی تم میری دعوت کو قبول نہ کرتے فلا لو تو تم مجھے ملامت نہ کرو وہ لوم خود اپنے آپ کو ملامت کرو ماں انب مشرقی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 رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب طلبی سے ابلیس میں لکھا کہ حضرت عنو علیہ سلاۃ وسلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کے ساتھ بہتر یا اٹھتر یا کم و بیش مومنین تھے بہتر تھے یا اٹھتر تھے یا جو بھی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے اور ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا جب حضرت عنو علیہ سلاۃ وسلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرماؤ بڈھے تو کون ہیں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 امیر بھی ہو اور شرابی بھی ہو چگل خور ریاکار سود خور یتیم کا مال کھانے والا زکوۃ نہ دینے والا اور لمبی لمبی آرزویں کرنے والا ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیس سے کہا تیرا ہم نشین کون ہے وہ کہنے لگا نشے والا آپ نے فرمایا تیرا مہمان کون ہے اس نے کہا چور آپ نے فرمایا تیرا کاسد کون ہے وہ کہنے لگا جادوگر آپ نے فرمایا تیرا دوست کون ہے کہنے لگا بے نمازی آپ نے فرمایا سب سے بڑا دوست تیرا کون ہے تو اس لئی نے کہا جو ابو بکر اور عمر کو برا کہے وہ میرا بڑا دوست ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس شیطان آیا اور مجھے وسوسے ڈالنے لگا شیطان کے وسوسے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو روزی کی فکر دیتا ہے ایک انسان کما رہا ہے کاروبار چل رہا ہے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 آگے والا کے آگے دیکھ اور پیچھے والا کے ہے ذرا تو دیکھ تو صحیح پیچھے کون ہے اور اس روایت میں یوں ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے اوپر والا کے اوپر دیکھ اور نیچے والا کے نیچے دیکھ یہاں تک کے اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کتنی رقطیں پڑھی ہیں اس روایت میں ہے کہ شیتان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ تم پورا زور اس پر دو کی جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالو کہ دیر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 اس کی زندگی میں چند منٹ باقی تھے لیکن شیطان نے وسوسہ کیسے دی لمبی امید دلائی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تیری زندگی میں دو بھی چالیس سال باقی ہیں تو یہ بھی شیطان کا ایک بڑا خطرناک بار ہے اسی طرح طلبی سے بلیس میں ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے شیطان کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو کس طرح لوگوں کو قابو میں کرتا ہے تو شیطان نے کہا بس ایک چیز ہے وہ ہے غصہ جب کوئی غصے میں آ جائے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 شاپی مال کی حملی تمام مسلمان جو سعی العقیدہ مسلمان ہیں وہ چار گروہ میں ہیں انفی شافعی مال کی حملی اس نے دیکھا کہ چاروں جو ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تین طلاقے تین ہو جاتی ہیں پھر احادیث طیبہ میں بھی ہے جیسے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دی تو رسول اللہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا آپ نے حکم جاری فرمایا کہ تین طلاقے ہو گئے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 وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آتا ہے اور سارے لوگوں کی باتیں وہ ٹھکرا دیتا ہے اور ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے اور یہ بھی زنا کیسا اعلانیہ زنا کرتا ہے تو آپ دیکھیں غصے کے ذریعے شیطان نے اسے کہاں تک پہنچا دیا اسے گمراہ کر دیا اور اعلانیہ حرام کاری میں مبتلا کر دیا اسی طرح مودی ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عیشا علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان پانچ گدے لے کر جا رہا ہے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے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 وہ اس طرح کے لوگوں کے عیب گھر والوں کے عیب آدمی کو دکھاتا ہے اور اسے غصے میں مبتلا کرتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ ہے ہے وہ یہ بازار میں ہوتا ہے اور بازار میں میں ہوتا اور گناہ کراتا ہے اسی طرح تلوی ابلیس میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ چاندی سے سکہ بنایا گیا یعنی اس زمانے میں نوٹ تو نہیں تھے تو چاندی سے جب پہلی مرتبہ سکہ بنا تو ابلیس سلائی نے اسے بوسا دیا آنکھ پر لگایا اور ناخ پر رکھ کر کہنے لگا میں تجھ پر قربان جاؤں تیرے ذریعے سے اس بات پر بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ روپے کی محبت کی وجہ سے میری اٹا تو فرم برداری کرتا ہے پتروں پیارے بھائیوں تمام باتوں کا خلاصہ واضح ہوا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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ جب اس بارگاہ کے متعلق کلام کرتے تو ان پر غشی تاریخ ہو جاتی صحابہ کرام کے معاملات یہ تھے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ کی حدیثیں ہمیں سنائیں تو جب صحابہ یہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہنے کے بعد بسا اوقات چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے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 کسی کو لمبا کر کے کہہ دیتے چودہ سو اکیس سال پہلے جب بارہ ربی ہجری تھی اور حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رو رہے تھے حضرت عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے حضرت فاطمہ رو رہی تھی حضرت بلال گلیوں میں گھوم رہے تھے تمام صحابہ غمگین تھے اب وہ یہ ساری گفتگو کر کے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں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 تو پھر ولادت کی خوشی منائی جائے گی دیکھیے حدیث پاک میں یوم المعت یوم الد جمع کا دن عید کا دن ہے فی خلیم و فی قبید جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلات و کا وسال ہوا اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وسال بھی ہوا تو ان کے قول کے مطابق یہ تو غم کا دن ہونا چاہیے لیکن دیکھیں حدیث پاک میں جمعے کو عید کا دن کہا گیا مطلب بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو واقعی غم کا دن تھا لیکن تین دن کے بعد غم منانا جائز نہیں ہاں ولادت کی خوشی میں تا قیامت جمعہ عید کا دن بن گیا اور اس سے یہ اعتراض بھی اور یہ وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے جو نادان یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید کا تصور کیسے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو عید کا دن قرار دیتے ہیں اور پورے سال میں تقریباً یہ عیدوں کی عید یہ کہاں سے نکلا تو جمعہ عیدوں کی عید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع عید کا دن ہے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 کہ جناب وہ جمعے کی نماز سمجھے عید کی نماز ہے اگر وہ اس طرح کہتا ہے خیر یہ کہنا نادانی ہے جمعے کی نماز اور ہے اور عید کی نماز اور ہے میں بخاری شریف کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نو ذی کو نازل ہوئی یوم عرفہ نو ذی الحجا یوم عرفہ میدان عرفات میں آیت نازل ہوئی الم اکمل تو نکم تو یہودی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 کہ نفلی عبادت نفلی کام کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے پھر اس میں مزید کہ دن مقرر کرنا بھی صحیح نہیں اور دن مقرر کریں اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یا کسی نسبت سے تو یہ صحیح نہیں ہے یعنی دو باتیں دو وسو سے پہلا وسو سا کیا کہ دن مقرر کر کے نفلی عبادت یا نفلی کام کرنا صحیح نہیں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 تو کبھی یہ دن منانے پر کسی نے فتوا دیا تو اس پر بعض حضرات کیوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے یہ نہیں منانے چاہیے یا یہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے دینی معاملات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا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 ساڑھے نو سے سوا گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نشست میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں الحمدللہ بزم نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور حمزہ اسلامک کالج کے طلبہ کی بزم ہے بزم نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کے تحت انشاءاللہ تعالی بڑی رات رات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 تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی ہو ناصر ہو اور مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور یہ ایمان جو رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا